نادافی اصحب اصحاب آراف آراف والے پکاریں گے رجالا بعض ایسے مردوں کو رجال یا رفون جنہیں وہ ان کی پیشانیوں سے پہچانتے ہوں گے اور وہ ہوں گے جہنم میں انہیں کہیں گے ارے تم تو بڑے مالدار تھے بڑے عہدے والے تھے تمہارے پاس تو بڑی طاقت تھی بڑا دبدبا تھا قالو وہ کہیں گے ماں اگنا کم جم تمہارا ساز و سامان تمہاری کیا کام آیا تمہاری طاقت تمہاری کیا کام آئی وما کن تم اور جو تم تکبر کرتے تھے غرور کرتے تھے وہ تمہارے کیا کام آیا آج زلیل و رسوا ہو کر جہنم میں پڑے ہو احاطین والے جنتیوں کی طرف اشارہ کریں گے اور ان جہنمیوں کو کہیں گے اے جہنمیوں تم ان جنتیوں کو حقیر سمجھتے تھے ان کی عزت اپنی نگاہ میں نہ رکھتے تھے اور اکثر جنتی غریب لوگ ہوں گے تم ان غریب لوگوں کو حقیر سمجھتے تھے اہا الا اللہ دینا کیا یہ وہی لوگ نہیں ہے اقسم تم کہ تم نے قسم کھائی لا یا اللہ برحمہ کہ اللہ انہیں رحمت عطا نہیں فرمائے گا کافر لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالی ان غریبوں سے ناراض ہے ہمیں مال دیا ہے تو اس لیے کہ ہم سے راضی ہے اور ہم کچھ بھی عمل کریں اول تو قیامت میں اٹھنا نہیں اگر بالفرش اٹھے تو جس طرح ہم یہاں قوم کے سردار ہیں مالدار ہیں عہدے اور منصب والے ہیں کل بروز قیامت بھی یہ غریب لوگ ضلیل و رسما ہوں گے اور ہمیں ہی جنت کی نعمتیں ملیں گی اس طرح وہ مذاق میں کہا کرتے تھے تو آراف والے انہیں وہ مذاق یاد دلائیں گے اور فرمائیں گے دیکھو مسلمان آج جنت میں ہیں اور حقیقت یہی ہے اس زمانے سے لے کر آج تک یہ لوگوں کی عادت رہی ہے کہ جو آدمی شریف ہو نیک ہو پرہیزگار ہو دنیا کی بہت بڑی ایسی تعداد ہے جو کافر ہیں یہودی ہیں عیسائی ہیں یا اس کے علاوہ مسلمانوں میں بھی ایسے لوگوں کی بہت بڑی تعداد ہے جو نیک لوگوں کو بڑی حقارت سے دیکھتی ہے دکیا نوسی ورڈ سمجھتی ہے اور وہ ان کی وہ عزت و تعظیم نہیں کرتی کہ جو کرنی چاہیے وہ سمجھتے ہیں یہ بیکار قسم کے لوگ ہیں حالانکہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے بلند و بالا وہی ہے جو متفی اور پرہیزگار ہے ان غریب مسلمانوں سے فرمایا گیا ادل جنتا تم جنت میں داخل ہو جاؤ لاخوفن علیکم تم پر نہ کوئی خوف ہوگا ولا انتم تحزنون اور نہ ہی تم غمگین ہوگے لیکن یہاں پر یہ عرض کر دوں ہر غریب جنت میں چلا جائے اور ہر مالدار جہنم میں جائے یہ بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ ہمیشہ سے ابھی اب یہی معمول ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت غریب ہوتی ہے اور کافروں کی اکثریت امیر ہوتی ہے تو یہ کافر یہ خیال کرتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہوتا تو ہمیں مال کیوں دیتا تو مال کا ہونا یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ اللہ اراضی ہے وہ ناد اشحاب نار جہاں نمی پکاریں گے اصحاب جنتی جنتیوں کو پکاریں گے آراف والے آراف پر بیٹھے تھے اب وہ جنت میں داخل ہو گئے مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ ایک نیکی کی ضرورت ہوگی اللہ تعالی کرم فرمائے گا اور انہیں ایک نیکی عطا فرما دے گا شہید ہے ماں باپ ناراض ہیں اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا اور کل بروز قیامت اس کے ماں باپ راضی ہو جائیں گے ماں باپ میں سے ایک ناراض ہے اللہ راضی ہوگا کرم فرمائے گا ان ماں باپ میں سے ایک کو جو ناراض ہوگا اللہ راضی فرما دے گا اور یہ آراف والے جنت میں چلے جائیں گے اب جہنمی جب ان کو دیکھیں گے کہ جنت میں چلے گئے تو ان میں امید پیدا ہوگی وہ سوچیں گے کہ یہ بھی جنت سے باہر تھے اور جنت میں چلے گئے ہم جہنم میں ہو سکتا ہے ہم بھی جنت میں چلے جائیں تو اور ان میں جہنم سے نکلنے کی تڑپ پیدا ہوگی اور یہ تڑپ ان کے لیے حسرت بنے گی تو یہ جنتیوں کو پکاریں گے اور کہیں گے نام لے کر پکاریں گے کوئی اپنے باپ کو جنت میں دیکھے گا کوئی اپنے بھائی کو جنت میں دیکھے گا کوئی مرد ہوگا تو اپنی بیوی کو جنت میں دیکھے گا خود جہنم میں ہوگا یا عورت ہوگی تو وہ اپنے شوہر کو جنت میں دیکھے گی اور خود جہنم میں ہوگی کیونکہ کل بروز قیامت و اعمال پر فیصلہ ہونا ہے تو چیخیں گے چلائیں گے اور کہیں گے ہماری طرف توجہ کرو آگ نے ہمیں جلا کر راک کر دیا ہے ہمارے ظاہر اور باطن کو آگ نے گلا دیا ہے ان افید علئی من الماء وہ کہیں گے اے جنتیوں تمہیں اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں میں سے تھوڑا سا پانی ہمیں دے دو کیونکہ جہنم کے اندر تو بڑا کھولتا ہوا گرم پانی ہے او ماں رضا اللہ یا جو اللہ نے تمہیں روزی دی اس میں سے کوئی پھل کھانے کو دے دو وہ اس طرح روئیں گے اور چلائیں گے لا بے بسی کا عالم ہوگا اللہ تعالی ہم سب کو جہنم سے محفوظ فرمائے قالو جنتی کہیں گے ان اللہ حرما ہما الكافرین بے شک اللہ تعالی نے جنت کا پانی اور جنت کی نعمتیں کافروں پر حرام کی ہیں کافر کبھی جنت میں نہیں جائے گا جس کا خاتمہ کفر پر ہوا اور گناہ کرنے والے کو ڈرنا چاہیے کہیں گناہوں کی وجہ سے اس کا ایمان برباد نہ ہو جائے اللہ تحدی نہ ہوں لہغوں یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا دین میں اپنی مرضی سے وہ چلتے تھے نفس کے پیچھے چلتے جو ان کا دل چاہتا اسے جائز کہہ دیتے حرام کو حلال بنا دیتے اپنے دین کو انہوں نے کھیل تماشا بنا لیا یہ تو کافروں کا عالم ہے آج کئی ایسے مسلمان ہیں جنہوں نے دین اسلام کو کھیل تماشا سمجھ رکھا ہے جب چاہیں جس حکم کو چاہیں وہ جدت اور روشن خیالی کا نام دے کر اسے حلال و جائز کہنے لگے پر ایسا کیوں ہوا یہ جہنم میں کیوں گئے وہ غبرت حمل حیات الدنیا دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا آج ہمارا بھی یہی عالم ہے کہ دنیا کی زندگی نے ہمیں دھوکے میں ڈال دیا یہ دنیا جس کے لیے ہم جیتے ہیں مرتے ہیں جس کے لیے سارے کام کرتے ہیں ایک نہ ایک دن یہ دنیا چھوڑ کر جانا ہے فل یو من بس آج قیامت کے دن ہم نے انہیں بے یار و مددگار چھوڑ دیا کما نسول قو اور یو جیسا کہ اس دن کی ملاقات کو انہوں نے بھلا دیا تھا کبھی ذرہ برابر بھی یہ خوف تاری نہ ہوا کہ یہ گناہوں بھری زندگی کے ساتھ قبر میں گئے تو اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے انہیں آخرت کی فکر ہی نہ تھی اما کانو بھی آیاتی نا یا اور یہ عذاب اس لیے ہوگا کہ یہ ہماری ایتوں کا انکار کیا کرتے تھے ولا قادم جئناهم بكتاب اور بیشک ہم ان کے پاس روشن کتاب لائے فصلى الله على علم اس کتاب میں بہت بڑا علم تفصیل سے بیان فرمایا خداں خدایت ورحمتان الرحمت ورحمتا لقوم اور رحمت اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہے اتنی پیاری کتاب جو علم کا ذخیرہ ہے ہر مسلمان یہ کہتا ہے کہ سب سے عظیم کتاب قرآن پاک ہے لیکن فزکس کیمسٹری بایولوجی اور نہ جانے کتنے علوم ہم پڑھ لیتے ہیں انگلش فرفر فر بول لیتے ہیں مگر اگر غور نہیں کرتے محنت نہیں کرتے تو ہماری دنیاوی تعلیم کے اداروں میں قرآن پر اتنی توجہ نہیں دی جاتی ایک طرف تو ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں تمام علوم موجود ہیں لیکن جو علم کا مرکز ہے اس سے ہماری روگردانی کا یہ عالم ہے کہ دیکھ کر بھی صحیح پڑھنا بہت کم لوگوں کو آتا ہے ين اللہ وہ صرف اپنے برے انجام کا انتظار کر رہے ہیں ایمان نہیں لاتے نیکی نہیں کرتے انتظار کر رہے ہیں وہ برا انجام کب آتا ہے یوم یا جس دن وہ برا انجام آئے گا یقول نسو من قبل تو وہ لوگ جو اس سے پہلے قیامت کے دن کو بھلا بیٹھے تھے وہ کہیں گے خے افسوس خود جا رسول ربنا بالحق ہمارے رب کے رسول حق لے کر ہمارے پاس آئے خا افسوس ہم نے شریعت کی پابندی نہ کی من فیش فا لنا گناہوں کی وجہ سے ان کے ایمان برباد ہو چکے ہوں گے اور جس کا ایمان برباد ہو جائے جو کافر مرے اس کے لیے کوئی شفاعت نہیں ہوگی تو وہ کہیں گے کیا کوئی ہے ہماری سفارش کرنے والا کہ وہ ہماری شفاعت کرے او نردو یا ہم دوبارہ دنیا میں لوٹا دیے جائیں فنعمل غیر الدی کنہ نعمل تو جو برے کام ہم پہلے کرتے تھے ان کو چھوڑ کر اچھے کام ہم دنیا میں کریں اور پھر جنت کی راہ اختیار کریں تو مرنے کے بعد تو سبھی تمنا کریں گے کہ دنیا میں بھیج دیا جائے تو ہم نیک بن جائیں گے لیکن یہ بات سمجھ لیجیے کہ پھر دوبارہ واپسی نہیں ہوگی جو نیکی کرنی ہے وہ ابھی کر لی جائے قد بے شک خصرو انفسم ان لوگوں نے اپنی جان کو نقصان میں ڈالا ماں کان یفتر اور جو وہ جھوٹ باندھا کرتے تھے وہ جھوٹی باتیں ان سے گم ہو گئیں کہ وہ جن بتوں کی پوجا کرتے تھے اور جن کے جن بتوں کے بارے میں وہ یہ کہتے تھے کہ یہ بت اللہ کا مقابلہ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں اور یہ کہتے تھے کہ اگر اللہ عذاب دے گا تو یہ بت ہمارے لیے جنگ کریں گے اور لڑائی کریں گے اس طرح کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے آج ان کے بت بھی جہنم میں پڑے ہیں اور یہ بھی جہنم کے عذاب میں الٹ پلٹ ہو رہے ہیں اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے اتنوں پیارے بھائیوں اس رکو میں جنت اور جہنم کا ذکر ہے مند دانا سمجھدار وہی شخص ہے جو دنیا کے تھوڑے مزے کی خاطر گنا نہ کرے اپنی آخرت کو نقصان نہ پہنچائے یہ مزہ ختم ہو جائے گا یہ لذتیں مٹ جائیں گی مگر گناہ باقی رہ جائے گا یہ بزرگ فرماتے ہیں لذت کی خاطر گناہ نہ کر کہ لذت ختم ہو جائے گی گناہ باقی رہ جائے گا بڑا ہی پیارا مقولہ ہے لذت کی خاطر گناہ نہ کر کاش ہم اپنے ذہن میں اس بات کو لکھ لیں لذت کی خاطر گناہ نہ کر کہ لذت ختم ہو جائے گی گناہ باقی رہ جائے گا اور مشقت کی وجہ سے نیکی نہ چھوڑ کہ مشقت اور تھکن دور ہو جائے گی نیکی باقی رہ جائے گی پہ تحجت پڑھنی ہے نماز پڑھنی ہے قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے تو مشقت ہے منہ مشقت کو برداشت کر لے تو تھکن تو دور ہو جائے گی نیکی باقی رہ جائے گی پھر اسے سواد کیجیے لذت کی خاطر گناہ نہ کر کہ لذت ختم ہو جائے گی گناہ باقی رہ جائے گا مشقت کی وجہ سے نیکی نہ چھوڑ کہ مشقت اور تھکن دور ہو جائے گی نیکی باقی رہ جائے گی اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے